امت مسلمہ کی ذمہ داری قرآن میں ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے تبارک اللذی نزل الفرقان نذیرہ صورت پچیس آیت ایک یعنی بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن اتارا تاکہ وہ سارے عالم کے لیے خبردار کرنے والا بنے قرآن ساتویں صدی عیسوی کے روبا اول میں اترا اس وقت پیشن گوئی یعنی پریڈکشن کی زبان میں یہ اعلان کیا گیا کہ قرآن سارے عالم میں پھیل جائے گا یہاں تک کہ اس کام کا پیغام یہاں تک کہ اس کا پیغام زمین پر بسنے والے ہر مرد اور ہر عورت تک پہنچ جائے گا یہی بات حدیث رسول میں اس طرح بیان کی گئی ہے لا یبقا اللہ زہر العرد بیت مدر ولا وبر اللہ ادخل اللہ کلمت الاسلام یعنی زمین پر کوئی چھوٹا یا بڑا گھر نہیں بچے گا مگر اللہ اس کے اندر اسلام کا کلمہ داخل کر دے گا باہوالا مسند احمد حدیث نمبر تیئیس ہزار آٹھ سو چودہ یہ حدیث رسول پیشگی خبر کی زبان میں یہ بتا رہی ہے کہ آخری دور میں امت کا فائنل رول کیا ہوگا وہ رول یہ ہوگا کہ امت اپنے زمانے کے اعتبار سے ایک عالمی منصوبہ بندی کرے اور مواقع کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے کلام یعنی ورڈ آف گاڈ کو دنیا کے ہر گوشے میں پہنچا دے یہاں تک کہ کوئی عورت یا مرد اس سے بے خبر نہ رہے اس حدیث میں کلمت الاسلام سے مراد قرآن ہے قرآن کو ہر انسان تک پہنچانا کسی پرسرار طریقے پر نہیں ہوگا بلکہ وہ دوسرے واقعات کی طرح اسباب کے ذریعے ہوگا بعد کے دور میں ایسے اسباب انسان کے دس رسمیں آئیں گے جن کو استعمال کر کے امت خدا کی کتاب کو تمام انسانوں تک پہنچا دے قرآن کو سارے عالم تک پہنچانے کا سارے عالم تک پہنچان پہنچان پہنچانا ایک ایسا مشن ہے جو امت مسلمہ صرف اپنی طاقت سے نہیں کر سکتی اس لیے اللہ نے تاریخ کو اس طرح مینج کیا کہ دوسری قومیں بھی اس تاریخی مشن میں تائیدی رول سپورٹنگ رول ادا کریں یہی بات مسکورہ حدیث رسول میں ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے ان اللہ بی فاجر بی یعنی اللہ ضرور اس دین کی تائید فاجر انسان کے ذریعے کرے گا بہوالا صحیح البخاری حدیث نمبر تین ہزار اس حدیث میں فاجر انسان سے مراد سیکولر انسان ہے یعنی مستقبل میں ایسے لوگ اٹھیں گے جو بظاہر اپنے مادی محرکات یعنی کمرشل انٹرسٹ کے تحت ایک عمل کریں گے مگر یہ اسباب عملاً اہل دین کے لیے سپورٹر بن جائیں گے اس حدیث میں سیکولر معیت یعنی سپورٹر سے مراد وہی واقعہ ہے جس کو موجودہ زمانے میں مغربی تہذیب یعنی ویسٹرن سویلائزیشن کہا جاتا ہے یہ ایک واقعہ ہے کہ مغربی تہذیب ایک مادی تہذیب ہے اس نے اپنے مادی مقاصد کے لیے بہت سے نئے اسباب پیدا کیے مگر یہ اسباب امکانی طور پر پوٹینشلی قرآن کے عالمی اشاعت کا ذریعہ بن گئے مغربی تہذیب کے بعد پہلی بار یہ ہوا کہ دنیا کا جغرافیہ پوری طرح ایک معلوم واقعہ بن گیا مذہبی آزادی موجودہ زمانے میں انسان کا ایک مسلمہ حق ایکسپٹیڈ رائٹ right بن گئی موجودہ زمانے میں پرنٹنگ پریس اور الیکٹرانک کمیونیکیشن جیسی چیزیں وجود میں آئیں جن کے ذریعے پہلی بار عالمی ابلاغ گلوبل کمیونیکیشن ممکن ہو گیا لائبریری کلچر اور کانفرنس کلچر جیسی چیزیں آخری حد تک عام ہو گئیں سیاحت یعنی ٹوریزم کا ظاہرہ وجود میں آیا جس کی صورت میں گویا مدعو خود دائی کے دروازے تک پہنچ گیا لوگوں میں کھلا پن یعنی اوپننس کا مزاج پیدا ہوا جس کی بنا پر لوگ غیر متعصبانہ انداز میں مختلف مذاہب کا مطالعہ کرنے لگے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے اسباب اہل دین کے لیے تائید یعنی سپورٹ کی حیثیت رکھتے ہیں ان کی وجہ سے تاریخ میں پہلی بار یہ ممکن ہوا ہے کہ اہل دین ان کو استعمال کر کے قرآن کے اعلان اور پیغمبر اسلام کی پیشن گوئی کو واقعہ بنا دیں اب آخری وقت آ گیا ہے کہ اہل دین ہر قسم کے منفی خیالات کو چھوڑ کر اٹھیں اور خالص مثبت ذہن کے تحت قرآن کو تمام انسانوں تک پہنچا دیں تاکہ انسان اس خدائی ہدایت سے رہنمائی لے کر اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا سکے اکیسویں صدی میں قرآن کی عالمی تبلیغ کا مطلوب مشن آخری حد تک ممکن ہو چکا ہے اس امکان کو واقع بنانے کی شرط صرف یہ ہے کہ امت مسلمہ نفرت اور تشدد کے کلچر کو مکمل طور پر ختم کر دے وہ قرآمن ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے تمام قوموں تک قرآن کا پیغام پہنچا دے ہر انسان پیدائشی طور پر حق کا متلاشی ہے ہر انسان اپنی فطرت کے زور پر حق کا طالب بنا ہوا ہے لیکن موجودہ زمانے میں مسلمان اپنی غلط سوچ کے تحت نفرت اور تشدد کے کلچر میں مبتلا ہو گئے ہیں اس کلچر نے دائیں اور مدعو کے درمیان دوری کا ماحول قائم کر دیا ہے امت مسلمہ پر فرض کے درجے میں ضروری ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر یہ نفرت اور تشدد کے موجودہ کلچر کو ختم کر دے اور پوری طرح امن کا ماحول قائم کر دے اس کے بعد فطری طور پر ایسا ہوگا کہ قرآن کا پیغام ہر جگہ پہنچنے لگے گا آج امت مسلمہ کو یہ کرنا ہے کہ وہ نفرت اور تشدد کے کلچر کو ختم کر کے امن کلچر کو اپنائے اور دعوت کی پرامن پلاننگ یعنی پیسفل پلاننگ کرے اور خالص پرامن انداز میں سارے عالم تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دے یہی امت مسلمہ کا فائنل رول ہوگا اسی دعوتی رول کی ادائیگی کے نتیجے میں امت مسلمہ کو دوبارہ سرفرازی حاصل ہوگی جس کا تاریخ کو انتظار ہے